جزاک اللہ ہے ان شاء انشاءاللہ میری آواز آپ بھائیوں کو آ رہی ہوگی وائس اگر آ رہی, رہی ہے تو بتا رہے جے جی والد مسلم خان صاحب جزاک اللہ ان شاء اللہ ابھی ہم اٹھائیس سے تاریخ متعلق خلاصہ قرآن سماج کرمائیں گے اور پھر آج کرا کی نماز کے بعد وقت مناسب پر انتیسویں سپاہے سے متعلق یہ خلاصہ انشاءاللہ جو ہے وہ بیان ہوگا اور کل جو ستائیسویں شب ہے آپ لوگوں کے ہاں شاید آج ستائیسویں شب ہو کل انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ستائیسویں شب ہے تو جمعہ المبارک کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء اللہ وبارکہ مطالعہ ختم قرآن ان شاء ہوگا رضائے مدینہ کے آپ پی ایم میں اکاؤنٹ نمبر دے دوں اچھا اچھا اکاؤنٹ نمبر کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس سائز میں سوارے سے متعلق مطلب خداصہ ہے سماج فرمائیں الحمد للہ رب العالمی وسلہ <تصفيق> تو وسلا معاہدہ صدی بزنس ولڈر الرجیم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 محمد ماہدین الجودی وکران وبارک وسلمی اٹھائیسویں سپارے سے متعلق خدا سا سماعت فرمائی اٹھائیسویں سپارے میں سورہ المجادلہ مکمل سورہ حشد مکمل سورہ متاثنہ مکمل سورہ س مکمل سورہ جمعہ مکمل سورہ منا مکمل سورہ تضابن مکمل سورہ طلاق مکمل اور سورہ تفرین مکمل ہے الحمدللہ للہ تو اب چونکہ کافی صورتیں ہیں تقریبا یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ صورتیں ہیں جو کہ اٹھائیسویں ستارے میں ہیں تو میں ان سورتوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ان سے متعلق اوور چند باتیں بتاتا چلوں کو قرآن سمجھ لیجیے سورہ مجازلہ شریف کا آغاز ہوتا ہے ارشاد خدا بندی ہے جسما بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم نے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گپتوں کو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے التظین ام ام ام ہا ام ام ام ہات ام اللہ عبالت ہُھ وَلَدْنَا مَا الْقَوْلِ وَزُّورًا وَإِنَّ اللَّهَ <وَنْغَفُورًا> وہ جو تم نے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ان کی مائیں تو بولی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں اور وہ بے شک ہونی اور میری جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک ان کا ضرور محافظ کرنے والا اور بخشنے والا ہے مطلب اور وہ جو اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہ رہے جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے تو ان پر لازم ہے ایک خردہ آزاد کرنا اگر اس کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے فیل کا خطوب الزاد العین جسے بسا نہ ملے لگاتار دو مہینے کے روزے قبل اس کے, کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کا پیٹ بھرنا یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی خدی اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ رہار کا مسئلہ ہے جو کہ سورہ مجادلہ شریف میں آغاز میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اس سورج کا نام المجادلہ اور معنی ہے بحث اور تقرار کرنے والی عورت اور یہ نام اس صورت کی پہلی آئس سے محفوظ ہے کیونکہ میں نے تلاوت بھی, بھی کی یہ خاتون حضرت سوزہ بنت مالک بن سعید رضی اللہ تعالی تعالیٰ انحاطی اور ان کے خادم حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے, سے زہار کر لیا تھا یعنی ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو زمانہ جاہریت میں زہار کو شراب فرار دیا جاتا تھا اب حضرت خولا پریشان ہوئی اس وقت تک بہار کے متعلق کوئی شہری حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ اس مسئلے کا حل معلوم کریں اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس مسئلے میں کافی بحث اور تقرار کی اس لیے ان خاتون کو مجاددہ کہا گیا اور انہی کی مناسبت سے اس صورت کا نام المجادلہ رکھا گیا اور یہ بہار کا مسئلہ ابھی آپ نے سماج میں کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا اس طرح جہار کے اور بھی الفاظ ہیں جس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو بہار شریعت میں موجود ہے وہاں پر بہار کے مسئلے تو ہر شادی شدہ اسلامی بھائی کو اسلامی بہن کو پڑھنے چاہیے تو ریہار کا مسئلہ عیدا کا مسئلہ طلاق کے متعلق مسائل یہ بہرحال المعلومات ہونی چاہیے جب ہم دل درد فکر دیتے تھے تو بہار کا مسئلہ ہم نے بہر تفصیل سے یہاں بیان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بہار کر رہے وہ اس غلام کو آزاد کرے اگر غلام آزاد نہیں کر پاتا یا جیسے آج کل غلاموں کا دور ہی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور اگر کوئی دو مہینے سے لگا پار ہو گئے اپنی آہ... کم صحت آہ... ہونے کی بنا پر یا بیماری ہونے کی بنا پر نہیں رکھ پاتا تو سارے مسکینوں کو دو ہفتہ کھانا پلائے اور یہ تمام معاملات پہلے کرنے بعد میں اپنی بیوی بی کو ہاتھ لگائے تو کتنا سخت ہو ہے یہ اس لیے اپنے الفاظ زب سے نکالتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی بیٹا سے یا کسی بھی مسلمان سے کیا کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ شرح سے متعلق حدیث بھی ہیں حضرت غربا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ کا اعلیٰ نے فرمایا تمام تاریخ اللہ کے لیے ہیں جس کی سماعت تمہاری تمام آوازوں کو محیط ہے اور طلّہ نے نبی پاک علیہ السلام پر یہ آئے نازل فرمائی اور بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شہر کے متعلقات سے بحث اور تقرار کر رہی تھی حضرت غربا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برکت ہماری ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو مبید ہے میں حضرت خوبا کی بات پوری طرح نہیں سن رہی تھی پر ان کی کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آمن کی شکایت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میرا شوہر میری جوانی کھا گیا میرا پیٹ اس کی اولاد کی کثرت سے پھیل گیا لیکن اب جب میں بری ہو گئی اور مجھ سے اولاد ہونا منقطع ہو گیا تو اس نے مجھے رحا کر لیا اللہ میں تیری طرف شکایت کرتی ہو وہ اس طرح کہتی نہیں رہتا کہ جبرائیل یہ آیات لے کر نازل ہوئے سورہ سورائے شریف کی تو علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور بعض تفاطین میں ہے کہ اس کی پیدی سب آئے مدنی ہے باقی مکھی تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 58 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے اور سورہ مجادلہ مجازلہ المنافقین کے بعد اور سورہ تحرین سے پہلے یہ ہے وہ نازر ہوئی سورہ مجادلہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمانہ جراہریت میں بھی یہ دستور تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرے تو اس پر حرام ہو جاتی ہے یہ دستور باطل ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق احکامات فرما دیے کہ جو بہار کرے تو اب وہ یہ اضدام آزاد کرے دو مہینے کے روزے رکھے ساڑھوں کھانا کھلائے چیز کی یہ مطلب ترکیل جو ایک کام نہ کر سکے وہ دوسرا کر لے اور اس صورت میں آج آپ مجلس بتائے گئے ہیں کہ مجلس میں عید پہل کر عید پھیل کر نہیں بیٹھنا چاہیے بعد میں والوں کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نکالنی چاہیے اور مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے اور علماء دین کے مرتبے اور مقام کو واضح, کی ہے واضح کیا ہے اور ان, کا ان کی وجہ فرمائی ہے نبی یہ پاک علیہ السلام سے اگر مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مسلمانوں کو اس کے پہلے سب کچھ سبزہ دینا چاہیے اور بعد میں اس حکم کو اٹھا دیا گیا یہ دی بھی پورا متاثرہ میں ہے منافقین کو سرزش کی ہے جو مسلمانوں کے منصوبے اور ان کے رات کی راتوں کو فال کو جا کر بتا دیتے تھے اور پھر جھوٹی قسمت آتے تھے اور اللہ کا اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے تھے لیکن ان کا انجام رکھائی اس صورت پر اس پر خطرہ دیا ہے کہ ان سے ہم کفار کی محبت نہ کرے اور ان سے مل <سؤال> جل کر نہ رہیں تو یہ مختصر کا آروپ ہے سورہ مجاہدہ شریف کا جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے اب سورہ حشر شریف سے متعلق چند عرض کر دیتا ہوں اللہ عبد الزت فرماتا ہے سورہ حشر اللہ, الارض اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اور وہ اروگی ہندو جو کہ ان کا کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے نشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ اردو کے لئے گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے انہیں اللہ سے گے دیں اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا کے بھی میں روک ڈالا کہ اپنے گھر گیران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لو اے گاہو ہی اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر آزاد فرماتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جا رہے اور جو اللہ اس کے رسول سے بٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یہ سورہ شریف کی ہے ہیں. اس سورت کا نام حشر ہے کئیوں کے میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو کہ اس میں یہ لگتا ہے لہذا مطلب اس سورت کا نام رکھا گیا اس سورت کا نام سورج بنی نظیر بھی ہے کیونکہ اس سورت میں یہود بنی نظیر کو بدینے سے بلا وطن کرنے کا حصہ بیان کیا گیا ہے حدیث میں ہے حضرت سریف بن سری اللہ تعالی عنہ بیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربن اخبار ربی اللہ تعالی عنہما سے سورہ حشر کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا اس کو سورہ بنی نذیر بن شعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی حرا سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا یہ بڑو نذیر کے متعلق نازل ہوئی ہے سورت کا نام سورہ حشر اس لیے ہے اس سورج نام سورہ حشر اس لیے ہے کہ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور بنی نظیر کو اکٹھا کر کے مزید سے نکالا گیا پھر ان کو سائبر اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اور یہ سورت کا نام سورہ بنی نظیر اس لیے ہے کہ اس سورج میں بنی نظیر کو ان کے گھروں سے نکال کر جلا وطن کرنے کا ذکر ہے اور ظاہرہ کہ اس کی پوری تفصیل ہے چار ہجری میں بنو نظیر کو ان کے گھروں سے نکالا گیا یہ سورت دل اتفاق مدنی ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر انسٹھواں ہے اور ترتیب نزور قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر اٹھانوے ہے یہ سورہ القینہ کے بعد اور سورج نثر سے پہلے نازل ہوئی تو بنو نظیر مدینے کے ایک بڑے محلے میں آباد تھے یہ وہاں بہت قبط والے تھے اسی گھومنٹ میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ سلام کے کیے ہوئے نمائندے کی خلاف ورزی کی اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی اس کے نتیجے میں ان کو مدینہ بدل کر دیا گیا اور یہ واقعہ نبی آباد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر بڑھنے کی بڑی نشانی ہے جس میں بتایا ہے کہ مسلمانوں نے بنی نظیر کے باغ کاٹ دیئے اور جو اموات وہ چھوڑ گئے تھے ان پر مسلمانوں نے دبجہ کر لیا تھا اس کو اموات خیر کہتے ہیں اس صورت میں مہاجرین اور انصار کی اور باڈ میں آنے والے ماہرین کی عظمت بیان کی ہے نمافکین کے پہنچے واقع کو منکشف فرمایا ہے اور انہوں نے بنو نظیر سے ان کی مدد کے جو خفیہ ود کیے تھے اور پھر کس طرح ان وادن کی تجویز کی اس کو حراست فرمایا ہے میں جنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کافیوں سے خبردار رہیں اور اللہ تعالی سے رہیں رجید کی عظمت اور ضلالت کو بیان فرمایا ہے سرمایہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں مار دینے کی تلقین گردش میں رہے اور ایک جگہ منجمد نہ ہو میرے آباد علیہ السلام کے آسام کو ماننے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے کی تاخیر فرمائی ہے اور اس کے اختتام ان آیات کا فرمایا جن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو یہ سورہ حرش شریف کا جو ہے وہ مختصر تعارف جو ہم نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہے اب جو ہے سورہ مم اس سے متعلق ان اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اس کا تعارف آپ کے سامنے بھیج سکتا ہوں پہلے چند آئے تھے تلاوت کرنے کی بھی ساتھ حاصل کروں گا کر رہا ہے یا منوج تروی و من الحق وال میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا ہم انہیں خبریں دے اور دوستی سے حالانکہ وہ ممکن ہیں تو حق کے جو تمہارے پاس آیا گھر کو جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کے تم اپنے رب پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہو میری رب میں راج کرنے اور میری نظر چاہنے کو تو تم ان سے بھروسی نہ کرو تم نے خوبصورت پیغام میں محبت کیوں میں محبت کا بروشے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اور تم مجھے ایسا کرے بے شک کی راہ سے بیٹھا اگر تمہیں آئے تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبان برائی کی طرف کے ساتھ ریاض کریں گے اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کاخر ہو جاؤ بڑا اولاد حکم یوم کی لاکھ بیمہ کا عملوں ہر دن کام نہ آئیں گے تو میں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے یہ سورہ منفا شریف سے متعلق شکایتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گراوٹ کی ہے اس سورج کے نام میں دو قوم ہے زیادہ مشہور قوم یہ ہے کہ اس سورج کا نام منفا ہے یعنی یہ صورت عورتوں کا امتحان لینے والی ہے یہ طور یہ ہے کہ اس صورت کا نام جو ہے وہ ہاک اور زبر کے ساتھ المم ہے یعنی صورت میں ان خواتین کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا تو چونکہ اس کی دسم آیت میں <سؤال> اے ایمان والوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کا امتحان لو تو یہ دراصل ان عورتوں کا امتحان لینے والے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تھے اور اس صورت کی طرف امتحان لینے کا امتناس کر کے اس کا نام مستقبل رکھا گیا ہے یہ اسناس مجاز عقلی ہے جبکہ حضرت خاؤہ نے نبی پاک علیہ السلام سے باہر پر مجازلہ کیا تھا اور مجازن صورت کا نام مجادلہ رکھا گیا اسی طرح امتحان لینے والے تو مومین تھے لیکن مجازن کا نام اب رکھا گیا ہے علامہ سید رحمہ نے کہا ہے کہ صورت کا نام المقینہ ہے کیونکہ یہ صورت ان میں کلسوم بن سے خطبہ بن معیب کے سبب سے نازل ہو کیونکہ ان کا امتحان لیا گیا تھا یہ صورت دل اتفاق نظری ہے اور اس کی دل اتفاق تیرہ ایتے ہیں یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب فتح مکہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی سے پہلے حضرت حاطب بن رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کی خاطر اہل مکہ کے نام خط لکھا تھا جس میں اہل مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے سے باخبر کیا تھا وہ خط پکڑا گیا اور کافی رشتہ داروں سے دوستی کی ممانعت میں اس صورت کی آیا نازل ہوئی اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت خورا اور فطح مساح کے درمیانی عرصے میں نازر ہوئی ہے جنہیں چھ اور آٹھ ہچری کے درمیان میں کیونکہ حضرت حادث کا واقعہ آٹھ ہکری میں ہوا ہے اور اس کی سال مسافا ہوا تو ترتیب نزدور کے اعتبار سے اس سورج کا نمبر بانوے ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر آٹھ ہے اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ مومین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کفار سے دوستی اور محبت رکھیں اور یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ کفھار سے محبت رکھنا گمراہی ہے کفھار کو جب بھی موقع ملے گا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے جو باز مسلمانوں کے درد کرے جنگ نہیں ہے ان سے بغیر محبت کے دنیاوی معاملات رکھنا جائز ہیں جو خواتین کفار کے علاقوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی طرف آئیں ان کے ایمان کے صدق کا امتحان دیا جائے اور اس بات کا انتظام کیا جائے کہ وہ مشرقوں کے علاقے کی طرف لوٹنے لا پائے اور مشرقوں نے اپنی بیویوں کو محر میں جو رقومات دیے وہ واپس کر دی جائے کیونکہ ان خواتین کے ایمان لانے اور مسلمانوں کی طرف جدرت کرنے سے ان کا مشرقین سے نکاح منتظ ہو گیا جو مسلمان خواتین جدرت کر کے آئی ہیں ان کے احکام شریعہ پر بیس لی جائے کہ وہ ان احکام پر پابندی سے عمل کریں یا روس کے ساتھ دوستی رکھنے سے بھی نمایاد کر دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی مشرقین کے مشاہدے ہیں یہ خلاصہ تھا سورہ منفینہ شریف کا سورہ منفینہ شریف کے بعد اٹھائیسویں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جگڑا جڑا سورہ جمعہ شریف کو بیان فرما رہا ہے سورج جمع جمعہ عام طور پر کہا جاتا ہے تو بلکہ سورج جمعہ سے پہلے جو ہے وہ سورہ سب ہے میں سورہ سب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سورہ جمعہ شریف سے پہلے سورہ یہ ہے اور سورہ سب کے بارے میں بھی چند آئے تھے میں آپ کے سامنے گلاوت کر کے مختصر کیونکہ مختصر سورج ہے یہ تو اس بارے میں عرض کرتا ہوں رب پاک فرماتا ہے سبحا سب بخل اب سما باد وبول ذریے اللہ کی بات بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زبی میں ہے اور وہی عزت اور خدمت والا ہے الَّذِينَ مَا لَا اے مالا والوں کیوں کی سب ناپسند ہے اللہ کو بات نہ کرو ان بگوا سب ان کا دنیا مرخوس یہ شکل کا دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں سب باندھ گیا وہ عمارتہ پلا سیتا پلا دیوار یا رسول القوم یاد کرو گے جب موسا نے اپنے قوم سے کہا میری قوم مجھے کیوں سکھاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تو تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ خاطر لوگوں کو راہ نہیں دیتا تو اس صورت میں اضلا نے اپنے محبوب کا نام بھی لیا ہے چلے میں وہ ایسے بھی خلاوت کرتا ہوں اور یاد کرو جب مریم نے کہا اے میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب اور کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی نشارت سناتا ہوا جو میرے پاس تشریف لائے ہیں ان کا نام احمد ہے جس وہ احمد ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے میرے یہ کھلا جادو ہے تو یہ سورج سب کی چھ ایسے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس سورت کا نام سب یہ نام اس سورت کی ایک آئس سے ماحوز کیا گیا ہے اور یہ سورت اوہد کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب نظور کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 108 اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر اکسٹھ ہے اس سورت کا مرکزی موضوع اللہ کے دشمنوں کو کتاب اور جہاد کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے اور دیگر احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا ثواب عظیم بیان کرنا ہے اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تصویر تنظیم اور تقدیس سے کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی سرفلندی کے لیے کتاب کرنا ضروری ہے اور دین اور احکام شریعہ کی تقریب میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اللہ اور رسول کی نا فرمانی اور دین میں تفرمہ کرنے کو نا فرمایا ہے کیونکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے سب سے بڑی شہادت اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنی مال سے ناج کرنا ہے اور اس کا ثمرہ دنیا میں کامیابی اور خوشحالی ہے اور آخرت میں جنت کا حصول ہے آگے یہ سورہ جمعہ شریف پر سورہ جمعہ بھی اللہ سبارہ کا مطالعہ جلدا جلا لوگ نے اس سورہ پاک میں جمعے سے متعلق بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں اب اس سے متعلق سب باتیں ارض کرنے سے پہلے میں اس کی سند آئے تھے آپ کے سامنے جو ہے وہ دلاور کرنے کی شہادت حاصل کرتا ہوں رب پاک ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی باتی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بادشاہ کمال حکمت والا رسو نم بن یسلوین من, من قبل جو جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول دے کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے ضرور کُھلی گمراہی تو آپ کا ان میں سے اور پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان ابلوں سے نہ ملے اور وہی نزت و حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تمثلل تمثلل تمثلل اللہ و اللہ قوم اور ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی یہ جی رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ بھی، کی بڑے کی مثال ہے جو بیٹھ پر کتابیں اٹھائے کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی نے اللہ کی حاضر رچ لائی اور اللہ ظالموں کو را نہیں دیتا میں یہ بڑی مشہور آئے کیوں گی آج کی سب سے جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو خروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے ہے اگر تم جانو سورہ جمعہ اس میں جو کے لفظ جمعہ آیا ہے اس کا نام یہی رکھا گیا ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک جن کا نام جمعہ ہے جنہ کے دن جو نماز مشروع ہے اس پر بھی جمعے کا انتلاب ہوتا ہے نماز جمعہ احادیث میں نماز جمعہ پر بھی جمعے کا اطلاع ہے اور جمعہ کے دن پر بھی جمعے کا اطلاع ہے نماز جمعہ پر جمعہ کے اطلاع کی یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے جب تو بلکہ نماز کا ذکر نہیں جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے اب جمعے کے لیے آئے تو مراد نماز بھی ہے حضرت سید کا تمہارا صدیقہ تحرا طیبہ ربی الحاظ ہوتا حال بیان کرتی ہے کہ مسلمان ہیں مشقت کے کام کرتے تھے اور انہی کپڑوں اور اسی حالت میں جمعے کے لیے چلے جاتے تھے تو ان سے کہا گیا اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہے تو جمعے کے لیے چلے جاتے تھے مراد ہے نماز جمعہ کے لیے چلے جاتے تھے سبحان اللہ اس پر اور بھی سورہ جمع کی آئے سات ہجری میں فتح سہبر کے بعد نازل ہوئی کیونکہ اس کے کی مقامی حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ عموم سے ایک روایت ہے اور وہ سات ہجری میں اسلام لائے تھے تو آپ یہ نام رما یا میں سے دوسرے ہیں جو ابھی تک پہلو سے نہیں میرے کے بعد یہ روس کی محمد میں آیات ہیں اور اس کی آخری آیت یہ ہے جس کا جنہیں کہ آیت نمبر گیارہ یہ کسی کتافے کو یا کسی تماشے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں حضرت کوئی بن عبد اللہ اللہ کا بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک نبی اب علیہ السلام کے ساتھ تو بارہ مسلمانوں کی سوا سب استاذ کی طرف پڑے پہ یہ مدینہ کی ابتدائی دور کا واقعہ ہے اور خداثہ یہ ہے کہ سورہ جمعہ کے دوسرے رگو کا تعلق مدینہ منوہ میں ہجرت کی ابتدائی دور سے ہے اور پہلے رقوق کا تعلق خاص ہجری کے دور سے ہے کے ترجیح رمبر ایک سو چھ ہے اور ترقی مصحف کے اعتبار سے اس سورج کا نمبر بارہ ہے اس سورت میں اللہ کی حمد اہم دستگی کے بعد ابھی پاک الاسلام کی بہت کی فضیلت دکھائی گئی ہے یہود کی مذمت کی گئی ہے حرکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہفتے کے ساتھ جنہوں میں جمعے کو فضیلت دی گئی ہے جبکہ وہ ہفتے کے دن کو افضل انتظام کرار دیتے ہیں اور جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے اور نماز جمعہ کے دوران کاروبار کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور ان مسلمانوں پر آکش فرمایا ہے جو نماز جمعہ کے بعد رسول قریب زبانے خود کر شام سے آئے ہوئے قابل سے بندہ خریدنے چلے گئے تھے یہ سورہ جمعہ شہری کا حارفہ جو کہ ہم نے آپ سامنے پیش کیا ہے وہاروخا جو اب آ جائیں اگلی سورہ پر اور اگلی صورت ہے سورہ منافقون سورہ منافقون کون کی شنایتوں کی تلاوت کرتا ہوں جس کا جان عقل مناسب نہ رسول اللہ.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 اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال دے لہرا لیا تو اللہ کی رات روکا بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں گادی کا بھی لا نہ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایماندار دل سے قاطر دل ہوئے دلوں پر گوبر کرتی نہیں تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے وإذا ر أيضاهم أتيك أجسا مظ يقول تتسس للكود فأهم قش سنظر يحدون كل سحيحة عليين هو ييع غوق عجل يوقذ كل قظاب أن اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم کی جو گھر معلوم ہو اور اگر بات کریں تو, تو ان کی بات غور سے سنے وہ کریاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی ہر بلند آواز رکھنے ہی اوپر لے جاتے ہیں وہ دشمن ہے تو مجھ سے رچتے رہو اللہ انہیں مارے کہاں اون جاتے ہیں تو یہ سب آئٹوں کی تلاوت ہم نے کی ہے سورہ منافقون کی کیونکہ اس کی کئی آئٹ میں ہی روزی آیا ہے تو اس سورج کا نام یہی ہے دل اشتفاق یہ نگنی ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے سورج کا نمبر ایک سو دو اور ترتیب مطہب کے اعتبار سے نمبر ہے محدید کی نزدیک یہ سورہ غزبۂ سبوک میں نازل ہوئی جو نو ہجری میں واقع ہوا تھا اور اہل مغادی کے نزدیک یہ سورا غزوائے گڑوں مستلق میں نازل ہوئی جو چھ ہجری میں ہوا تھا حضرت زید بن ارق رضی اللہ پر عان و بیان کرتے ہیں کہ میں رقمی میں تھا میں نے حضرت میں نے عبداللہ بن عبید الماف کو یہ کہتے سنا کہ دو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو وہ کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں اور میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں سے عزت والے عزت والے کو نکال دے گا تو میں نے اس بات کا اپنے چچا سے یہ حضرت عمر سے ذکر کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتائی آپ نے مجھے بلایا میں نے آپ کو اس کی خبر دی سب رسول اللہ نے عبداللہ بن اوبئی اور اس کے اصحاب کو بلایا انہوں نے قسم خالی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. پھر رسول اللہ نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور اس کو سچا قرار دیا اس بات کو مجھے اتنا رنج ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی بات کا اتنا رنج نہیں ہوا تھا پھر میں گھر میں بیٹھ گیا بس میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ رسول اللہ تم کو جھوٹا کراتے ہیں تم پر ناراض ہوں تب اللہ نے یہ آئے منا کے قوم جب آپ کے پاس منا کے ٹین آتے ہیں تب حضور نے مجھے بلایا فرمایا اے ایسے اللہ نے تمہیں سچا فرار دے دیا ہے اس صورت کے اہل مقاصد میں سے یہ ہیں منافقین کے لفاف کا پردہ چاک جائے ان کو رسوا کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں روٹی قسمت آتے ہیں اور اس میں صحابی کے صدر کا اظہار ہے اور ان کی جلدی ہے اس صورت کی جدا منافقین منازقین کی کفات کے بیان سے ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی نمایات قصبہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں آنا ہے اور دل میں فخر رکھنے کے باوجود ایمان کا دعوی کرنا ہے اور ان کی گزدری کا بیان ہے اور وہ یہ کہ وہ نبی پاک علیہ السلام اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو ایمان ایماندانے سے روکتے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ ان کا ضہم باطل یہ تھا کہ وہ مدینہ پہنچ کر سرکار علیہ السلام اور مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں گے پر اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں سرگرم رہے اور دشمن کے مقابلے کے لیے اسلام کی راہ مال خرچ کرتے رہے اور اس میں سختی اور تاثیر نہ کریں کیونکہ کوئی پتا نہیں کہ موقع کب آ جائے اور نیتیاں کرنے کا موقع آج سے جاتا رہے یہ اس کے جو ہے وہ کچھ باتیں ہیں اس مبارک صورت کے بارے میں سورج منا کی خون کے بعد سورج تغل شریف ہے سمپت فرمان یوسف میلہ دیوام ولہ الحمد و حو ادا شہین فدیم اللہ کی باقی دوستہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اسی کا مل ملک ہے اور اسی کی تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بیمہ وہی ہے جس نے انہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تمہاری اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے یا علام وا وادی وربی اور جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اور اللہ دنوں کی بات جانتا ہے کیا کہتے ہیں یہ سورہ کا باب الشریف سورہ تغابن کا نام تغابن اس لیے ہے کہ اس کی آد نمبر نو میں یہ لفظ موجود ہے یوم ججما حکماری کا یوم تغابن جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع فرمائے گا وہی دن کفال کے نقصان کا دن ہے اس کا نام یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن کی یاد دلائی جائے غبن کا معنی ہے خرید و خریدوں میں نقصان پہنچانا کپار نے اپنے نفسوں کو شیطان اور نفس انبارہ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اس دے میں ان کو جو نقصان ہوا اس کا ضہور قیامت کے دن ہوگا اس لیے قیامت کے دن یوم التغابن فرمایا اور ایک طرح سے یہ مومنوں کے لیے بھی نقصان کا دن ہوگا کے اگر وہ ایمان لانے کے بعد بنائی تبینہ نہ کرتے تو ان کو اقساب یا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو سورہ شسل سورہ سب سورہ جمعہ تباہ ان چار سورتوں کو الب صرف کی شاعر کہا ہے کیونکہ ان سورتوں کو اللہ کی تصویر کرنے سے شروع کیا گیا ہے سب بحالی تو ان اس طرح یہ شروع ہوتی ہیں جو سبھی کو لاری تو بہرحال سورہ تباہوں کے مشہور رات یہ ہے کہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کا حقیقی مستقبل صرف الگا ہے اسی نے سب کو بہر کیا ہے اور وہ وہی سب کو نعمت اضافہ کروانے والا ہے لہٰذا وہی وغیرہ عبادت کا مستقبل ہے کی انتوں نے سے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی اور قیامت کا انکار کیا ان کے ہنجام سے ڈرایا گیا ہے کفار کے مظاہم پر مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے اور اللہ پر تعفر کرنے کی تعلیم دی ہے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے جو رشتے دار مشرق ہیں ان سے خبردار کہیں وہ ان کے شرک میں مبتلا نہ کر دیں وہ ان کو شرک میں مبتلا نہ کر دیں اور مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ خرچ کریں اللہ ان کو بہت عزر و ثواب عطا فرمائے گا تو یہ تمام معاملہ سورہ تغاب شریف میں اللہ رب العزت سے ارشا فرمائے اب آ جائیے اگلی صورت پر تو اللہ رب العزت میں اٹھائیسویں بارے میں سورہ تغاب شریف کے بعد سورہ طلاق کو براندے چند آیا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تلاوت کماس کروا لیں سورہ تلاب کے بارے میں انشاءاللہ اللہ ومن اللہ لا اللہ بعد ذلك امرا اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق تو دو تو ان کی عزت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عزت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو عزت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں مگر یہ کہ کوئی قریبائی کی بات نہ کوئی اللہ کی شدے ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم دے دے فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعلوك أو خارقوهن بمعلوك وأشهد زبا زبي عجل منكم وأقيم الشهادة لله لذلك يوعي به من كان يؤمن بالله بليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا تو جب وہ اپنی میں آ تک پوچھنے کے ہوں تو انہیں بلائی کے ساتھ روک لو یا بلائی کے ساتھ جدا کرو اور اپنے میں دو سکہ کو گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہ لی قائم کرو اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ پچھلے دن کا ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا تو یہ سورج تلاخ اس سورج میں پہلی رائے میں تلاخ دینے تلاخ کا کر ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ سامنے سلاوٹ کی ہے اس وجہ سے جو ہے یہاں پر مطلب اس سورت کا نام جو ہے وہ سورج تباخ جو ہے وہ رکھا گیا ہے مساجر خود تفصیل میں معلوم یہ ہے کہ اس سورت کا نام تلاق ہے اور اس صورت کا نام طلاق ہے البتہ صحیح مخالف کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا نام انسا الفرا ہے بار آپ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ اس کا نام سورج طلاق ہے حضرت عبد اللہ کنحمد عبداللہ عانا بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی حارث سی اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی حضرت حضرت فاروق اور عبی اللہ فرائن ہونے کے بعد بھی کی کیا تو سرکار ان سے ناراض ہوئے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ اس طلاق سے رجوع کرے کہ اس کو اپنے پاس رکھیں حتیٰ کہ جب وہ حیرت سے پاک ہو جائے پھر اس کو دوبارہ حیرت آئے تب وہ اس کے پاک ہو جائے پھر اگر اس کی رائے یہ ہو کہ وہ اس کو طلاق دے تو اس کو اس چور میں طلاق دے جس میں اس نے جیوا نہ کیا ہو تو یہ وہ عزت ہے جس کا اللہ نے فرمایا ہے تو طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ حالت اس شوہر میں طلاق دی جائے اگر دینی ہو ایک اکٹھی تین طلاقیں دینا صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ حالت شوہر میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے حتیٰ کی عورت عزت گزار لے یا پھر ہر ماہ مطلب حالت شوہر میں ایک ایک طلاق دے دی جائے بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تلاخ بڑی کر سنت کے آکام سے شروع فرمایا ہے اس کے بعد عزت کا شمار صحیح ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ کے خوف کو دل میں رکھ کر عزت کے اریجان کو صحیح سے شمار کیا جائے اور اگر صرف ایک طلاق یا دو طلاق کی دینی ہے تو عزت کے اندر رجوع کر لیا جائے اور عزت پورے ہونے کے بعد عورت آزاد جو بھی تھا اس کی پہلے خامن سے دوبارہ نکال کرے یا کسی اور سے اگر تین طلاق کی دینی ہے تو پھر تحریر شرعی کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا اور حاملہ موسم کا عورت کی تصدیق گہر ہے اور جس عورت کو بڑھاتے یا بیماری کی وجہ سے گھر آتا ہو یا وہ عورت نا ہو تو بھی صورت میں اس کی عزت تین حید ہے اور اگر متعلقہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عزت اور غیر حمل ہے اگر حید نہ آتا ہو تو پھر تین مہینے کی عزت ہے عادت کے اندر متعلقہ عورت کو کھانے پینے کا خرچ اور رہائش مہیا کرنے کا حکم ہے اور وہ اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ اور رہائش مہیا کرے گا اور بچے کو دودھ پلانے کی عجرت دینا بھی اس پر لازم ہے تو بہت حال اس صورت کے کتاب پر آم شریہ کی مخالفت کرنے اور اللہ کی حدود سے تجاوت کرنے سے ڈرایا بھی گیا ہے تو یہ اس کے مشمولات ہیں سورہ طلاق کے اور پھر اس کے بعد آخری صورت ہے اٹھائیسویں ستارے کی اور اس کا نام ہے سورہ, سورہ تحریم سورہ تحریم کی بھی چند باتیں آپ سماپر فرمالیں پھر میں اس بارے میں بھی چند باتیں مختصر تعارف پیش کر دیتا ہوں یا اللہ تب تبھی مردہ کا اخبار جی کا غلواب راہی ایسا والے تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے دیتے ہو وہ چیز ودا نے تمہارے لیے حلال کی اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا وطار مقرر فرما دیا اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم و خدمت والا ہے جب نبی نے اپنی کی بات فرمائی پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے اور کچھ سے چشم خوشی فرمائی پھر جب نبی نے اس خبر دی بولی حضور کو کس نے پھر مائی پھر مائی بتایا فرمایا مجھے خبردار نے بتایا یہ سورت تحریر کی انتظاہی چمپ آئٹیں ہیں جن کی تلاوت ہم نے کی ہے اس سورت کا نام تحریر ہے کیونکہ اس سورت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی باب علیہ السلام نے حضرت سیاد تنہا عائشہ دا رضی دا رضی اللہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی کی ہوتا ہر حاضر اپنے اوپر شہید کو یا حضرت ماریا کپتیا کو حرام کر لیا تھا جنہیں اپنے آپ کو ان کی من سے اکثر روک لیا تھا اپنے اوپر شہد کو شہید میں پردہ مارنا چاہتا ہوں شہد کو اور حضرت شہد کو یا حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا اپنے آپ کو ان کی من سے روک لیا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورج کی پہلی آٹ میں اس کے الفاظ ہے اور اس کا مقدس تحریر ہے اور اس سورج میں حضرت طرح اشارہ ہے ساتھ نے سات ڈگری نے بادشاہ نے سرکار کی بات ان کو احتیاط کیا تھا اور ان کے وطن سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنگ پیدا ہوئے تھے تو اس سے یہ معلوم ہوتا یہ سورج ساخت بجلی کے درمیان کے ہے وہ نازر ہوئی اس لیے صورت مزنی ہے اور اس میں ان اقوام درمیان اضواج کے ساتھ محسوس ہیں تاکہ وہ دوسری اجواج مفادرات کے ساتھ محفوظ ہیں تاکہ وہ دوسری مسلم خواتین کے لیے نمونہ ہوں مدیو بعض القام میں بعض اضواج کی خصمتی کے لیے اپنے اوپر شہر کو آرام کر لیا تھا قیادت مالیا کو حرام کر لیا تھا اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا یہ مقام نہیں کہ آپ ادوار کی راضی کریں بلکہ نواز بن اخوال کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کی رضا کو تلاش کریں ایک دوجا محترما نے آج کے ایک رات کی بات دوسری دوجا کو بتائی اس پر ان کو تنظیم فرمائی گئی بڑی صورت کے حضرت میں حضرت علیہ السلام حضرت روض علیہ السلام کی دو کافر بیویوں کا پھر عموم کی مومنہ بیوی حضرت عاصیہ کا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے بازایا جائے کہ وہ ظاہری حال پر اعتماد نہ کریں کیونکہ نبی کی بیوی کافلہ ہو سکتی ہے اور کافر کی بیوی مومنہ ہو سکتی ہے اور اگر کوئی شخص رشتے اور حقوق و نظر پر اعتماد نہ کریں اصل کی غذا اس کے برحق رسول پر ایمان لانا اور ہمارے صالحہ اور اخبار اور اسی برآرت میں نجات کا مزہ ہے اللہ منظر عام اللہ عامر آمین الحمد للہ ثم الحمد للہ نیت یہ ہے کہ آج تراویح کی نماز کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ انفارے سے مقدم آپ کو جو ہے وہ بیان کر دیں گے سہریک بھائی نے پی ایم کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ مناظر اسلام سید عرفان شاہ سر فوٹ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انتہاس اور جو ساری ہوگی اللہ تعالیٰ کو بھی ابھی ہم ایک کی ہیں ہمارا پتراجی کی نماز کے بعد جب ہم وہاں سے بیان کر کے آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انتیس کے ستارے بتائیے خلاف ابھی بیان کر دیں گے اور کل ان شاء اللہ ہمارا ستائیسویں شکل ہیں ہمارے یہاں تو ستائیسویں شکل میں اپنی سدیتا دی ہے اس کی عمارت نکانا اپنے اپنے متعلق میں ہوتا ہے تو پرسوں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ سراغی کی نماز کے بعد اللہ نے کہا ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جشن خطر قرآن کا اہتمام ہوگا تیسویں بارے کا خلاصہ بھی ہم بیان کریں گے اور الوداع رمضان کے سلسلے میں ان شاء اللہ الوداعی دعا ہوگی آپ کے یہاں تقریباً انتیسویں شب ہوگی اللہ تعالی اپنی بات بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول فرمائے عامر تو ان کے نماز تراغی کے کچھ دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو